لکم چز اون سم ان سے کہا جائے گا بے شکی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قبول کر لی گئی ہے